اللہ <سؤال> علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم برمنامی تلیم المسحلہ تلیم المسحلہ تلیم المسحلہ مطلب دارتی بھی ہے اوہ میرے بناس ماں وہ کبھتے ہو نبی علیہ وسلم مبانی نبیین تمو برث تو میں تھا کو telefono si rahmata ta tanto nas dua da sito che la famo sarame no e la nawada do to sarame fa sta dua zante par kono no menaro no da periga duniya ki kono katha sudar kiya shi بے الفاظ یوں نظم ہوئی یوں قیدا سے نظم ہوئی کہ ہمیں معلوم دوسری تاریخوں بے حیثیتات اس سے تقریبا 2000 کے جماعہ طرح متخلفہز ہوئی کہ پیر 2 سرایدہ سخی صرایدہ 7214 سے 2000 تک جت طلاب تراو 9 شریف خالص تاریخ میں پچھیں اور لفظوں نہیں کی تاریخوں اپنا علم کا توقید و الحمد للہ رحمت کے عام کا اور احمد احمیل کا مالی کی اور مکتی ملک کی اور رضی کیا مرد کیلئے آنکھوں کو مدخواست ندائی ودت کو وزیعہ سرکتا ہے ایک خواستانہ ایسا کو لیکن سورہ پتہ کے پوکرے یہ کیا سریعی لاس والا آتا ہے اندر پیپاتی رضی کی تاب بجیر پی احمد نہیں آئی منسچی بات ہے منسلک ما جو شیو مسالا سر سیلے سیگتا کورانا امام کورانت ہز مارت ہوتا شیو مسالا باسی حدیث ہزار سہی زنا سہنی جئی فریم آئیں مرسوسہ کھا ہوں سرزور آئی بار راپس کا یہ تو ہمارے سے حدیث نہ تھا ضروری تھا مجھے خبریں تو سوچ بہت ہوتا ہے, ہے. دیر دیر ہے. حدیث سدار سالات نہیں لگ پاتی حدیث کی خوشی بیٹھتے رہے امام سے بیٹھتے رہے نازیر مرض سے رہے حالانکہ یو بل حقیق ذریعہ تھا اذ ان دمکان لو امام ان پر قراءت امام لو قراءت شچا کیمان پر امام کی راتے دہر کیرات مکتی ولہ دک ہمو صورت نہ تی رہی بیاہ نے کیما دادی امام اور صورت اور کو جدتے پا سکتی غم پر خبر دادا کہ قران देवतामो युबीदी की किरत को अर्पण की ओ अलहंतु पुलीवेल सुरगुतिवेला यो जे तबल वहिततना होतकेना अदार्पार्ती ओ देवघेर कई ओ कचाना पाचिसलो नवेरंदा वेन सिद्ध सौंते सिद्ध सरतले कुरान्त कला रूप सरतले वेलकम टू दイト सॉरी पुनः अलाह के बारे में कहते हैं मुलादा की आदत जोड़ दो देन आप और तुम ने मतों तरफ सुकून तहसीनी सुकून और सुकून об этом также говорится в книге мукашафат аль-кулуб я сарадрай на недооправите кабаиною шубыте ула но аляхику малу да натеру книгу вела джиуса ад хадра мусали салам аллах اللہ نیت شری شروع سے محبار <سؤال> دیکھا <سؤال> و پارو گا کرتا والے <سؤال> ابلو تو ہم سے 422 ضربoverline 300 ہو رہے ہو یوکا کو تالی یہ گوداوسن تھا سال عمرے بے ولو مٹا جو تالی جو سے بیٹا کر اپریشن ہوتا تو کو اپریشن ہو تو دون ویلا جماعت اللہ نہ حیا سبتر سال میں دیکھ لو اپ دے زرا بظو بتاو سچیں اس تو خیر میں شکر نہ ادا کرائی کرے اللہ پاک پیپر دے کرائی نے موچ یو رٹری نوٹس بتاز پیپر دے ان کر کوئی نہ بعد کھول نو کرو ودھ پیپر نو اپس زمنو مینام اللہ پاک نظر میں روی وچو کرتاو موں ہر شے کرے ضرور کی یہ دیکھو کلمہ پڑھ میں تبو فقط پتہ لگے الہ دی ہوگی الہ دی ہوگی کی چاہ ہویا ہے ہم نے مدوں آواز قدم قدم میں الفاظ بول دیا الفاظ بول دیا ملک کی یوں پڑھتا شکڑا سر الحمد للہ در در یو جہان ذنا جو بھی خوشی دا جس منظر خوشی دہمنوز خوشی دہ اور الالينكي اسيهوا علم نكره او تو او سرسي اجيت دي ودي ريفزاتي تو او سرسي يتور جدي تو دا ديكوما خلاصت بيزاد دي حد ساندرام نتا بري صفوي او برنيتا ديتي تا او برنتا او كيفما برکی وغیرہ مخلوقی آلہ مخلوق کرتے آلتا آکسیجن مخلوق تھا سر سے کمپو چی بارا سی کب جینے نہیں انسان تک وہ بوترے والوں سے مفلوق کیا مطلب کی زندگی اللہ کی طرف اللہ نے بغیر مہربان تھا تکلیفوں نے غریب تھا نوتو متمدیتی تیری دا ایک وقت تھا او گاریتا کا ودان درجدنم ہوا نو تب وقت کرو یار مجھے دسرو کل انسان دنیا کے ہو غری بی اور اخرت کے ہو غری اصل دی بے معنی اور اخرت کا نک وقت او بد وقت پتہ ال تل کی بھی تتو مشات نظر سا مول مالک یوں مجدتی وردی کے اللفاظ <سؤال> دي دنيا مالک دے رہیا ہر وقت پڑھی دی کر دنیا دے بغیر خالص دباؤ کیدا میں تو کہتا دین مالکیاں دا نے کور دا عالم گا دا ایلا دا इधर तुम्हारा उपस्थित जो आप कह लिदा रहमान अल्लाह तो प्रबंध नहीं हुआ नो बना खबर अदालत की किमत सबब की मुतहाक तो किता सबब पूरा खलियात खोलती तकीमत किताब होना पाए قراتے مالک کا کو سم کو اثر و اثر میں امان و دیے دل الفذرتے وہا کو یان تمو ان تنتی و طی و موار کریم انا مستورا کو ان کو قران میں مقت تسفان انا قدرت کو یہ نصیب کو ہاں ہدیہ جو بتا ہے ہمارا ہے قران میں فضلوں ہے فردانہ اوہ